السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاه والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا كونوا یهودا او نصارا تهتدوا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 جو جو کچھ انبیاء کو دیا گیا ہم تمام پہ ایمان لاتے ہیں ہم تمام انبیاء اور ان کی کتابوں ان کے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں ہم کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں. اے مسلمانوں تم ایسے بن جاؤ ہر چیز پہ ایمان لاؤ تو جب تم ہر چیز پر ایمان لے آؤ گے فین امن و بھی تم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 وقالو اور انہوں نے کہا کون تم ہو جاؤ حودن یہودی او یا نصارہ عیسائی تہتادو تو آپ جاؤ گے کل آپ کہہ دیجئے بل بلکہ ملت ابراہیمہ ملت ابراہیم حنیفہ جو یکطرفہ تھا ہم تو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں کیوں وما کا من المشرقی نہیں تھے وہ مشرقوں میں سے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 وَمَا ماں اوتیا اور جو دیے گئے موس عصلاۃۃ وسلام عیسی علیہ صلاۃۃ وسلام اور جو دیئے گئے تمام امبیا اپنے رب کی طرف سے ہم تمام کو مانتے ہیں لَا و نہیں ہم تفریق کرتے نہیں ہم فرق کرتے نہیں ہم جدائی ڈالتے بَيْنَ احادی مِنْهُمْ درمیان کسی ایک کے منہم ان میں سے ونہنوں اور ہم لہو اسی اللہ کے مسلم فرمبردار ہیں فعین پس اگر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 و ان اور اگر وہ اعراز کریں فِ هُمْ تو بس وہی ہیں فی شقا مخالفت میں اگر وہ انکار کرتے ہیں اعراز کرتے ہیں تو وہی مخالفت میں ہیں تم اللہ کافی ہے فصف فی کام اللہ پس کافی ہے تم اللہ وہ وسمی العلیم اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سی بغت اللہ اللہ کا رنگ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 لہو اسی کے آبدون عبادت گزار ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین